محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتاب و سنت کی اشاعت کے عالمی ادارے دارالسلام کی طرف سے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے تلاوت اشیخ عبدالرحمان السدیس اور اشیخ سعود اش ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے طاہا ما انزلنا علیکن قرآن لتشقا طاہا ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے الا تذکرتن لمن یخشا بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے تنزیلاً ممن خلق الارض والسماوات العلا اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے الرحمن على العرش استواء جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے لہو ما فی السماوات وما في الارض وما بینہما وما تحت الثراء جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور کر خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز ہے وَإن تجهر يعلم السر اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے اللہ حسن وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بہترین نام اسی کے ہیں موسا تجھے موسا کا قصہ بھی معلوم ہے اذ اِذْ رَآَ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوْ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى جبکہ جب جب اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ مجھے آگ دکھائی دی ہے بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں فلما اتاها يا وہ پہنچے تو آواز دی گئی اے یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے اب جو وہی کی جائے اسے کان لگا کر سن بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ ان كل نفس بما قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا وما يا موسا, اے موسا تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے بِهَا عَلَى وَنَمِي وَلِيَ فِيهَا <اُخْرَى> جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ دیا کرتا ہوں اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں فرمایا اے موسا اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے تما ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی خود فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے تخرج ان انت اخرا اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا لیکن بغیر کسی ایب اور روک کے یہ دوسرا موجزہ ہے یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں فرعون اب تو فراون کی طرف جا اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے <موسیقی> موسا نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں و من اخش اذری و اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے یعنی میرے ہارون کو تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے سب نسرا تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے قد اللہ نے فرمایا موسا تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے اذ الى كما جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے تما قدری موس یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگاہ کرے اس تدبیر ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا۔ وصنعتک لنفسي اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اذهب الى فرعون انه تم دونوں فرون کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی کی ہے فقولا له او اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط او ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے اننی اسمع جواب ملا کہ تم مطلق خوف نہ کرو میں اب تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردیگار کے پیغمبر ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے ان کی سزائے موقوف کر ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے انا قد اوحی الینا ان علی من كذب وتولا ہماری طرف وہی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی گردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے فرون نے پوچھا کہ اے موسا تم دونوں کا رب کون ہے جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت عنایت فرمائی پھر راہ سجھا دی اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے قال علمها عند في كتاب ولا جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے جعل الارض سبلا وأنزل من ماء به من نبات اسی نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لئے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ بُلُوا وَرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ تم خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ کچھ شک نہیں کہ اس میں اقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ قَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى کہنے لگا اے موسا کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے والا اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو ہوسا نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں جائے بس فرون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے پھر آ گیا موسا نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی اللہ پر جھوٹ اور افترا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی فتنازعوا امرهم پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور, اور چھپ, چھپ کر چپ کے چپ کے دیو مشورہ دیو کرنے دیو لگے کون انحدانی کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کریں كَيْدَكُمْ ثُمَّ صفًا وَقَدْ أَفْلحَ الْيَوْمَ تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو پھر صف بندی کر کے آؤ جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائے <töntum> <تصفيق> <töntum> <töntum> جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو اب تو موسا کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں پس موسا نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا قالو برب اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسا کے رب پر ایمان لائے امن الَّذِي عَلَّمَكُمُ کبر کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے یقینا یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے سن لو میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے انہوں نے جواب دیا ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اب تو, تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیاوی زندگی ہی میں ہے ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے اللہ ہی بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے مر بات یہی ہے کہ جو بھی گناہگار بن کر اللہ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قد عَمِلَ الصالحات فَأُولَائِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اور اس نے آمال بھی نیک کیے ہوں گے اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں عدن من تحتها خالدین فيها خالدین فيها جزاء من کی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَضُرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَا ہم نے موسیٰ کی طرف وہی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خوشک راستہ بنا لے پھر نہ تجھے کسی کے آب پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر فرعون, من ما غشيهم فرعون, فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا وَأَضَلَّ فرعون, قومه وما فرعون, فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا بنی دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ دور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا طیبات ما ولا فیه غضبی ومن غضبی فقد ہوا تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غزب نازل ہوگا اور جس پر میرا غزب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا وَإِنِّي لَغفَّارٌ لِّمَن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم ہاں بے شک, بے شک میں انہیں بخش, بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں ایمان لائیں نیک عمل, عمل کریں, کریں اور راہ راست پر بھی رہیں وما عن قومك يا موسا اے, موسا اے موسا تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی قالهم لترضا کہا ہا ہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تُو خوش ہو جائے قال فإننا قد قومك من بعدك فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے موسا سخت غزم ناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم والو کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غزب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا قالوا ما اخلفنا موعدك بملکنا ولیکنا حملنا اوزارا من زینة القوم حم من القوم انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیئے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیئے فاخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا الههكم والاهه موسى فنسي پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسی کا بھی لیکن موسی بھول گیا ہے لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے انما فتنتم به و ان ربكم و اور ہارون نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا اے میری قوم والو اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے پس تم سب میری تابیداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ موسا کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے موسا کہنے لگے اے ہارون انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تُو میرے پیچھے نا آیا کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بين بنی اسرائیل ولم ترقب قولی حارون نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفریقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا موسا نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے قال بصرت لم به فقبضت من اثر سولت نفسی اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی تو میں نے فرستادہ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اسے اس میں ڈال دیا اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بنا دی ثم لننسفنه من اسفا کہا اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تُو کہتا رہے کہ مجھے اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا اور اب تُو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا احتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے من قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کے گزرے ہوئے حالات بیان فرما رہے ہیں اور یقینا ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں ان اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا جس میں ہمیشہ ہی رہے گا اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا برا بوجھ ہے یوم یوم کو جس دن سور پھونکا جائے گا اور گناہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے بینہم عشرا وہ آپس میں چپ کے چپ کے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف دس دن ہی رہے نحن أعلم بما إذ يقول طريقة إلا يوما. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے وہ یسون کیا وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا جس میں تو نہ کہیں موڑ توڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ لا وخشعت فلا تسمع إلا همسا. جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر خسر کے تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا وعنت للحی وقد خواب من حمل ظلما. تمام چہرے اس زندہ و قائم ذات کے سامنے کمال آجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا اور جو نیک آمال کرے اور ایماندار بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ وہ رب سوری دلا ال لهم يتقون او يحدث لهم ذكرا اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے فتعال اللہ الملک الحق شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وہی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے ہاں یہ دعا کر کہ پروردگار میرا علم بڑھا ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا وَإِذْ قُلْنَا لِآدم فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْنِ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا اس نے صاف انکار کر دیا فَقُلْنَا يَا ان إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّتِ فَتَشْقَا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تُو مصیبت میں پڑ جائے یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تُو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا لَا ولا اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے فوسوس شیطان قال يا آدم هل الخلد لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا کہنے لگا اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا پس ان کے سطر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہ گیا تم جبا سباہ لو پھر اس کے رب نے نوازا اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے قال رب اعما وقد كنت بصيرا وہ کہے گا کہ اللہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا کال کداری جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا تو میری آئی, آئی ہوئی آیتوں آئیت کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے ہم <وَأَبْقَى> ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان ن لائے اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور بہت دیر پا ہے کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں یقیناً اس میں اقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں سَبَقَت مِن وَأَجَلٌ مُسَمَّا اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آ چمٹتا فصل قبل قلون وقبل غروبها وقبل غروبها فسبح فن اللہ کے چربو پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا اور اپنی نگاہیں ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزمالیں تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے وَأمر أهلك اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتا رہے اور خود بھی اس پر جمع رہے ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں آخر میں بول بالا پرہزگاری ہی کا ہے وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِيْنَا بِآیَةٍ مِّن اولم أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں لایا کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً وہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار تون نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابے کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے قُلْ کُلُمْ مُتَرَبِّصُونَ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ من اصحاب الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اَحْتَدَى کہہ دیجئے ہر ایک انجام کا منتظر ہے بس تم بھی انتظار میں رہو ابھی ابھی قطعا جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں